ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نشر واحدة وخلق منها زوجها وبس منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرخام إن الله كان عليكم ركيبا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 یہ ماہ رمضان کا دوسرا اشرہ چل رہا ہے اللہ حرب العالمین سے دعا کرو کہ ماہ رمضان کے جو فلود اور برکات اور رحمتیں ہیں ہم تمام لوگوں کو صحت اور آفیت کے ساتھ حاصل کرنے کی توفیق نصیب ہو ماہ رمضان خیر و برکت اور مقدس مہینہ سمجھو کہ تقریباً آدھا گزر رہا ہے ہمیں سے ہر انسان کو ذرا سوچنا چاہیے کہ ہمارا رمضان آج تک کیسے گزرا ہم نے کتنا کمایا اور کتنا پایا اور کتنا ہم نے کھویا ایک ایک منٹ ماہ رمضان کا جو ہمارے لیے باعث رحمت تھا ہم نے کھیل کود لہو لئی نیند میں کتنا ضائع کیا فضول کاچی وقت فضول چیزوں میں اپنا وقت کتنا ضائع کیا یہ ہم نے اللہ رب العالمین کی عبادت ذکر اذکار تلاوت قرآن یا ہم نے بہت اور کچھ کیا ہے نبی علیہ صد سے پوچھا گیا یا رسول اللہ عی اس افضل یا رسول اللہ روزے داروں میں سب سے اچھا روزے دار کون ہوتا ہے آپ نے فنوایا روزے داروں میں سب سے اچھا روزے دار ہوتا ہے اکثرهم ذکر للہ تعالی جو روزے کی حالت میں سب سے زیادہ اللہ تعالی کو یاد کرنے والا ہو بہت ہی آسان ہے میرے بھائیوں سب سے اچھے روزے دار بننے کے لیے اپنے روزے کو سب سے اچھا روزہ بنانے کے لیے ایک بہترین نسخہ نبی علیہ اللہ نے تجویز فرمایا جو بغیر کسی محنت کا ہے اب ذکر اللہ تعالی سب سے زیادہ جو روزے دار اللہ تعالی کا ذکر کرتا ہے وہی سب سے زیادہ اچھا روزے دار اور اسی کا روزہ سب سے افضل روزہ ہوا کرتا ہے ذکر اتار اللہ تعالیٰ کے یہاں یہ اپنی زبان کو مشغول کرنا یہ بہترین اعمال میں سے ہے نبی علیہ شراب نے شاخ فنوایا میرے روزے دار بھائیوں بسا اوقات بہت ساری کو تائیاں ہو جاتی ہیں لیکن ساری کوتاہیوں کا کفارہ اللہ تعالیٰ ذکر اور کار میں رکھا ہے آپ میرے ساتھ مایا اللہ سن لو اگر تم میں سے کوئی آدمی کیا تمہیں ایسی بات بتاؤں کہ جب ایک انسان تھکا مادہ ہونے کی بنا پر تحجد کی نماز نہیں پڑھ سکتا بس ہمتی کی بنا پر جہاد نہیں کر سکتا اور اسی طرح سے اور بہت سارے معاملات میں کوئی نہ کوئی کوتاحی ہو جاتی ہے تو کیا میں بتاؤں وہ عمل جو ان تمام کا کفارہ بن جائے صحاب کرام نے کہا برا یا رسول اللہ آبر اکثر کر کسرت سے اللہ تعالی کا ذکر کرنا یہ ساری کوتاہیوں کا سب ہو جاتا ہے نبی علیہ اللہ نے شاخ فرمایا احب الکلام الا اربع اے لوگوں سب سے زیادہ محبوب کلمات جو انسان کے زبان سے نکلتے ہیں وہ چار ہیں سبحان اللہ وحمد للہ ولا الہ الا اللہ و اکبر یہ کلمات احب الکلمات ہیں سب سے زیادہ محبوب کلمات ہیں کم سے کم دوستوں چلتے پھرتے اٹھتے بڑھتے یہ آلہ کا ذکر کرتے نہیں یہ ایک ہی عمل ایسا ہے جو ہر حالت میں آپ کر سکتے ہیں وہ ہے ذکر الہی الذین یذکرون اللہ قیاما وقعونا وعلیٰ جنوبہم ویدفترون فی خلق السماوات والعرض ربنا ما فرق تحابا باطلا ویدفترون بہانا کا فکیاں اللہ کے محبوب بندے وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کا ذکر ہمیشہ کرتے ہیں اللہ دین اللہ کے اللہ کا ذکر کر لیتے ہیں چلتے ہندے بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کر لیتے ہیں وہ کون بیٹھے بیٹھے بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کر لیتے ہیں جنوب یہاں تک بستر پر اگر لیتے ہیں تو لیتے لیتے بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو جاتا ہے ایسی عبادت نہ رمضان نہ روزہ ہو سکتا ہے نہ نماز ہو سکتی ہے نہ حج ہو سکتا ہے نہ عمرہ ہو سکتا ہے ایک ہی عبادت ہے جو ہر حال میں انسان کر لیتا ہے کھڑے کھڑے بیٹھے لے کے ہوئے چلتے پھرتے یہاں تک کہ پاکی اور ناپاکی کا بھی کوئی معاملہ نہیں اللہ کا ذکر بندہ ہر حال میں کر سکتا ہے اسی لیے غارمن جتنی عبادات آپ دیکھیں گے جتنے محبوب اعمال ہیں ان میں سب سے زیادہ کثرت سے جو حکم دیا ہے وہ فکرے لائیے وہ کروں گا اللہ تم <تُشْرِحُر> اللہ تعالیٰ کا خوب کثرت سے ذکر کرو تاکہ تم کامیاب بن جاؤ اللہ تعالیٰ ماہ رمضان کو ہمیں اپنے فکر اور افغال میں مشغول رہنے کی توفیق نسل فرمائے دوستوں ہم نے آپ آزاد کے سامنے قرآن پاک آئ شراوت کی ہے جس میں رزق حلال کا ہمیں حکم دیا گیا ہے یہ رمضان کا مہینہ ہے آپ کے روزے آپ کی نمازیں آپ کے ساری عبادات اس وقت قبول ہوتی ہیں جب انسان کا رزق حلال ہو دو ہمیں رزق کے معاملے میں دو چیزوں کا خیال رکھنا ہے ایک تو رزق حلال ہو اور نمبر دو کوشش کی جائے ہمیشہ اپنی محنت سے کھاؤ ہارے دوستو کسی اور پر بھروسہ کرنا اور بیٹھ کر کے کھانا یہ اللہ تعالی کو پسند نہیں ہے نبی علیہ سرا شاہ نے ساتھ رمایا شہید بخاری کی روایت آپ نے ساتھ روایا ماں تام تیر مدھی اے لوگوں سب سے بہترین کھانا بندہ جو سب سے پاکیدہ کھانا کھاتا ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنے ہاتھ سے کما کر کے کھائے محنت مزدوری کرنے کی کوشش کرو اپنے ہاتھ سے کھانے کمانے کی کوشش کرو گہروں پر بھروسہ کرنا اور بیس کر کے کھانا اور بڑے بےغیرت تو وہ ہیں جو ساری زندگی آوارگی اور دوستوں کے ساتھ گزارتے ہیں اور اپنی بیوی سے کام کرا کر کے بیوی کے کمائی کھاتا ہے کتنی بڑی بےغیرتی ماں اکلا حد التا من تک مینیاں کو مین امل اے لوگ سب سے بہترین کھانا انسان کا وہ ہوتا ہے جو اپنی محنت سے کما کر کھاتا ہے پھر آپ نے سواس روایا اے لوگو ہم اس میں کیا معلوم ہے ان نہ رسول اماح زکاریا ہمارے بھائی زکری اللہ کے رسول جو تھے وہ ساری زندگی اپنے ہاتھ سے کما کر کے کھاتے رہے اسی لیے نبی علیہ ادھر سامنے بڑی رغبت دلائی ہے دوستوں اپنے محنت سے اپنے کمائی سے اپنے روزی روٹی سے اے اے اے اے اپنے محنت اور مزدوری سے کھانے کی کوشش کرو اور اپنی اولاد کو کھلانے کی کوشش کرو یہ <تصفح> <تصفح> نہ دیکھو رمضان آ رہا ہے تو سال بھر کا خرچہ چل جائے گا یہ بڑے آئی ٹی لوگوں کا کام ہے نبی علیہ رہسرات رواتے ہیں تورانے کے حدیث آمر ساتھ بل عبد المؤمن مومن اے لوگ اللہ اپنے اس مومن بندے سے بڑی محبت کرتا ہے جو پیشہ والا ہو جو کچھ نہ کچھ اپنے روزی روٹی کے لیے محنت کرنے والا ہو بیٹھ کر کے کھانے والے مومن کو اللہ تعالیٰ کبھی پسند نہیں کرتا نبی علیہ سراف سامنے ساتھ اے لوگوں اپنے ہاتھ سے محنت مزدوری کر کے کھانا اتنا بہترین عمل ہے کہ ماں باپ اللہ آل نامہ دنیا کے اندر جتنے نبیوں کو بھیجا اللہ تعالی نے نبیوں کی روزی روٹی کے لیے سب سے پہلے ہر نبی کو بکری چرانے کا حکم دیا تھا گہروں کی بکریاں چرا چڑھا کر کے تم محنت سے کھاؤ بیٹھ کر کے نہ کھاؤ جب رسول نے ارشاد نمایا اللہ نے کتنے نبی بھیجے تھے ہر نبی نے بکریاں چرائی اور بکریاں چڑھا کر کے اپنے کھانے کا انتظام کیا کالو خود صاحب سرام نے کہا یار اللہ انتہا آپ تو سارے نبیوں کے سردار ہیں آپ کو ضرورت نہیں پڑی ہوگی بکریاں چرانے کی وہ بڑے تعجب کے ساتھ وہ اچھا آپ آپ کو تو بکری چڑھانے کی ضرورت نہیں پڑی ہوگی آنے پر مول کل تو تو آ رہا خرا تلے آلے مکہ اللہ کے بندو مجھ سے پوچھتے ہو کہ میں نے اللہ کی کسم ہم سے پہلے کتنے ابیا گزرے ہیں جن کی بکریاں اپنی سی اپنی بکریاں چراتی رہے کچھ ایسے بھی گزرے ہیں جو گہروں کی بکریاں لیکن میں تو یقین تھا ان مکے کے پہاڑیوں پر مکے وانوں سے مزدوری لے کر کے ان کی بکریاں ان پہاڑوں پر چڑھایا کرتا تھا میں تو وہ, وہ ہوں کہ جی بکریاں چڑھا چڑھا کر کے ایک بکری کا میں مالک نہیں تھا انا قراری میں ان سے مزدوری لیتا اور سب کی بکریاں میں پہاڑوں پر چڑھ کر کے چرایا کرتا تھا نبی علیہ سنا تنا کا یہ فرمان ہمارے اور آپ کے بڑی بھائی سے نصیحت اور عبرت ہے ہمیشہ دوستو کوشش کرو مارے سے دم تک وہ انسان بڑا خوش نصیب ہوتا ہے جو اپنے محنت سے اپنے مزدوری سے اپنے تجارت سے اپنے کاروبار سے اپنی کوششوں سے کھاتا کماتا ہے گہروں پر بھروسہ کر کے بیٹھنے والا انسان کبھی ہمارے معاشرے میں عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا وہ فاروق رضی اللہ عنہ گزر رہے تھے اور ماشاء اللہ ایک گچ ہاں ہاں لے بیٹھے سے عمر فاروق نے کہا ارے کون تر منتم تم کون لوگ ہو تمہان تمے سے کسی کے کپڑے کے اوپر دھبے نہیں لگے ہوئے پسینے کے نشانات نہیں ہیں کپڑے گندے نہیں ہے بال بکھرے نہیں ہیں بڑے مزے سے تم لوگ بیٹھے ہو کہاں سے کھاتے کماتے ہوان المتوقع لوگ ہمیں کھانے کمانے کیا تھا ہم اوپر والے پر بھروسہ کر کے بیٹھتے ہیں بھروسہ کر کے کیا بیٹھے بھروسہ کر کے بیٹھا ہوا ہے یہ آئے ان کو دیکھ رہا ہے ان کو دیکھ رہا ہے کسی کے دل میں رہے مایا مسکین بیٹھا ہوا ہے اس کو دس روپیہ دے دو عمر فاروق نے کہا کون ہو کہا نہ موتاوق ہم آپ لوگوں کی طرح نہیں ہے کہ محنت کریں گے تب کھانا ملے گا ہم اللہ کی ذات کو تبکر کرتے ہیں ہم بیٹھے ہیں ہمیں اللہ ایسے ہی کھلائے گا عمر فاروق نے کہا لا بل انتم تم تم ہو ایٹی ہو بیٹھ کر کے کھانے والے ہو تم اللہ کی ذات پر توقع کرنے والے نہیں ہو پھر فرمایا اللہ کی ساتھ ان نلمو اللہ کا پر بھروسہ کرنے والا وہ ہے بیج لیتا ہے یل کی سل پھر وہ زمین میں جا کے بیج ڈالتا ہے پانی ڈالتا ہے پھر کہتا اللہ جو کر سکتا تھا میں نے کر دیا اب اس کے بعد تیری ذات پر بھروسہ ہے پودا اگانا بالی دینا سے تیارا اللہ یہ آپ کا کام ہے ہم کتنا کر سکتے اپنی ذمہ داری ادا کی عمر فاروق نے کہا یہ توقل ہے سارے استعمال سارے جنا ساری محنتیں کر لو اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی ذات پر توقل کرو بلکہ کیا بیٹھ کر کے کھانے والوں اور جھوٹے پرندوں سے ورک و نصیحت حاصل کرنی چاہیے پرندوں کی نہ کوئی فیکٹری ہے نہ کوئی کارخانہ ہے نہ انہیں کوئی تنخواہ دیتا ہے نہ کہیں وہ نوکری کرتے ہیں نہ ان کا کوئی وظیفہ ہے لیکن تم سوئے رہتے ہو بیٹھ کھانے والوں اور پرندے صبح اٹھتے ہیں اور اپنے گھوسلوں سے نکلتے ہیں روزی کے لیے روٹی کے لیے اپنے رزق کے لیے اے اللہ تعالیٰ کی دول کیے جہاں بیٹھتے ہیں ہر آدمی پرندوں کو بھگاتا ہے کوئی ایک انسان بھی پرندوں کو اپنے باغ میں بیٹھنے نہیں دیتا اپنے فصل میں اترنے نہیں دیتا اگر اناج اور گلا کہیں رکھ دیا گیا ہے وہاں, وہاں بھٹکنے بھی نہیں دیتا کوئی ہر آدمی پرندوں کو محروم کرنا چاہتا ہے لیکن پرندے اپنے رف پر تو رسک کے کے لیے گئے ہیں اللہ رسول شاخ فرماتے ہیں آسودہ ہو کے لوٹتے ہیں اور جب شام کو آنے لگتے ہیں اپنے جو بچے گھونسلے میں چوڑ گئے ہیں ان کے لیے بھی چوچ میں اور چنگل میں لے کر کے آتے ہیں آپ نے فرمایا اے دنیا کے لوگ رسک کے معاملے میں اگر تمہیں توقر کرنا ہے اور رزق حاصل کرنے میں عبرت و نصیحت اپنانا ہے تو ان پرندوں سے دے ہو کیسی وہ محنت کرتے ہیں وہ سوتے نہیں محنت کرتے ہیں بھاگ دھوڑ کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ انہیں رشک دیتا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کرو ہم سب کو ملکی کی تو نصیب فرمائے اللہ الحمد للہ وطفا وسلام اللہ صفا اماواج امام ابوجالا امام تورانی اور بہت سارے محدین نے بسند صحیح نقل کیا میرے بھائیوں یہ بہت بڑی عبادت ہے خود حلال کھائے محنت کریں کوشش کریں اور اپنے محتحفین اپنے ماں باپ اپنی اولاد کو رشک حلال کھلانے کے محنت کرنا یہ بہت بڑی عبادت بڑا نیکمل ہے حضرت صاب بن اجرا ربی اللہ تعالیٰ نو کہتے ہیں ہم لوگ نبی ہے پراقشان کے سامنے مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے گرمی کا موسم تھا دوپہر کا وقت جب سارے مدینے کے لوگ سوتے تھے ہم لوگوں نے دیکھا ایک بڑا صحت مند چھٹا کھٹا نوجوان سامنے سے دھوپ میں گزر رہا ہے اور یہ وہ وقت تھا کہ نبی علیہ شراب تو شراب پر ایک بہت بڑا لشکر صحابہ کا کر دے بھیجا بھی بھی تھا آپ بھی نے اس صحت کی کہتے ہیں فلم جب ہم لوگوں نے دیکھا صحت ہوں اور اس کی صحت تندرستی دھیان اور اس کی قوت و طاقت کو ہم لوگوں نے دیکھا تو میں نے کہا مہاویر کو انسان اخارا جا اگر یہ جہاد میں گیا ہوتا مجاہدین کے ساتھ تو دسیوں دشمنوں کو تو ایک ہی وقت میں ختم کر دیتا اسی جان پر ایسے جسم پر ایسی صحت پر اچھا کام کی یہی جو گھر میں گھوم رہا ہے لڑنے والے لڑنے کے لیے جی آپ نے سن لیا ملامت کر رہے تھے آپ میں خبردار ملامت نہ کرو انکان خرجا یس الا ادی فی سبیل اللہ و خرج یس الا ابنی شیخ کبھی رین بہ افی شبیلہ انکان خرجا یس اللہ خرجا نفسی فهو فی سبیل اللہ او کلاکار آج میں خبردار اس کو مرامت نہ کرو اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں اگر یہ نوجوان اس وقت اس لیے باہر نکلا ہے کہ گھر میں چھوٹے چھوٹے اولاد ہے محنت کر کے اپنی اولاد کو کھلائے تو اللہ کی قسم یہ بھی چہاد نکلا ہوا ہے پھر جا یشا اراوی شیخنی کبھی رئی اگر یہ اس لیے نکلا ہے باہر کہ اس کے گھر میں بوڑھے ماں باپ ہیں نہ باپ کمانے کے نہ ماں بچاری بوڑھے ماں باپ گھر میں ہیں ان کے رشکے ان کے کھلانے کا انتظام کرنے کے لیے محنت مزدوری کے لیے نکلا ہے تو اللہ کی قسم یہ بھی بہت فیصدی اللہ کر رہا ہے ماں باپ کی خدمت اولاد کی تاریخ و تربیت ان کے کھلانے پھلانے کا انتظام اور با باپ کی خدمت ان کے رزق کے انتظام کرنے کی کوشش کو اللہ تعالی نے جہاد قرار دیا ہے پھر آگے آپ نے فرمایا انسان یس انہی بہت ہی سبھی تھا اگر یہ اس لیے نکلا ہوا ہے اس لیے نکلا ہوا ہے کہ اپنے کھانے کمانے کا انتظام کرے کوشش کرے اور کسی سے مانگنے اور بیٹھ کر کے کھانے سے اپنے آپ کو بچانے یہ اپنے آپ کو بھی مانگنے سے بچانے بیٹھ کر کے گھروں کے گلے پڑنے کے بجائے اگر یہ اس لیے نکلا ہے کہ مجھے کسی سے سامان نہیں کرنا ہے ہم اپنے محنت اور مزدوری سے کما کر کے کھائیں تو اپنے لیے جو کمائے گا وہ بھی اللہ تعالی کے راستے میں جہاد کرنے کے برابر ہے میرے بھائیو رزق حلال کی کوشش کرو رزق حلال اپناؤ اور محنت کرو جو بھی ہو اپنے ہاتھ سے کھانے اور اپنی اولاد کو کھلانے کی کوشش کرو بہت سارے لوگ اس میں کوتاہی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اللہ ہم سب کو مل توفیق توفیق کروائے نیب بنائے صالح بنائے مہید بنائے متوے سنت بنائے اور اللہ تعالیٰ ہمارے روزوں کو قبول فرمائے اے راہ ہم جس ملک میں رہتے ہیں وہاں کے رہی سدھولا اور ان کے آواز اور امسار کو اللہ تعالیٰ صحت و رافیت نصیب فرماؤں ان سے اچھے کاموں کو دے لیں ان کو ہر بلا اور آفت سے محفوظ رکھیں الہ العالمین اور جس شہر میں ہم رہتے ہیں وہاں کے حاکم شیف سلطان قاسمی حفظ اللہ کو ہر بلا ہر آفت ہر مسئلس کے اللہ تعالیٰ بچھا لیں اور الہ العالمین ان سے وہ کام لے جس میں آپ کی ردہ ہو امت اور ملت اور قوم اور وطن کی پراہ اور کامیابی ہو ایران آدمی ہر کے کام سے ان کے ہاتھوں کو پکڑ لے روک لے محدود کر دے جس میں آپ کی ناراضگی ہو آپ کے قدم ہو اور امت اور ملت اور قوم اور وطن کا نقصان اور خسارہ ہو ارحان العالمین دنیا میں جہاں بھی مسلمان ہو ان کے جان ان کے مال ان کی عزت ان کے عبتوں کی حفاظت فرما رب العالمین مسلمان جہاں جہاں اکلیت میں ان کی بھی حفاظت فرما اور دنیا کے ہر مسلمان ملک کو امن و امان کا دہوارہ بنا دے ارحان العالمین اہل حق جو اہل بادل اور ظالموں کا خاتمہ کرنے کے لیے اس سرزمین پر توحید سنت کے غلبے اور ام عمر و کو قائم کرنے کے لیے جو اہل حق لڑ رہے ہیں اللہ تعالی ان کی در سرا کو مدد فرما اللهم افسل فر للمؤمنین وال مؤمنا والمسلمین والمسلمات عباد اللہ رحمۃ اللہ ان الله یامر بالعدل وال احسان وایتاء ذل قربا وینها عن الا فسحاء والمنکر والبغی یا ایھا الکوم لعلکم تذکرون وذکر الله یذکرکم وادعوه یستجب لكم ولتی کروںکبر <أَكبر> <تصفيق>